باب الگ کے اختلاف دحکام اختلاف المنات ناراضی ندی کے اختلاف مہارتی گڑکڑی سبا تھی امام رحمت حروج منت سے مقام گئی او تو نہاگا نافذ ملے ذکر کے ماتات د قبول براس مزی د ملحض د ماتا دی جی محتاط نہ ہوتا ہرو جو حروج حساد ناغم ناقز نے کر دی حتیہ کی استحاس جو محتاط نہ دے ناگم ناکز نے بھی خوب حال سے پھراگر اسی طرح کے سب ادا تابی امر دے انکار کا خنش کی اور ادا دینا ادام نے تاب بدھی دے ادر سب رہا سدام نہ دے دے مستق کو شوافی دروج بنس سے بھی فدی کی قید کے متفق ددوانا اور میں آپ کو کی غیر محتاج سبد اللہ کر دیو جن پتی کی شو سے خیر و آپ ناقد نہیں دیکھنا صبری نے دی اور جو الحساب کے خلاف سے جی مالکی ناقد نوے و شرافی ناقد ہوئی در مسد امام ابو حرفا رحمت نارے اور امام مالک جو ہرو رجاست اجازت میں بدن کا سیبلین کی مل گئے سب نے محتاد کے غیر محتاد نہ سنجھے اور لا لال بہوجا کو میرے باز کر کے تفصیص پہ سمنے پھورے ہوئی میں تقید شعابین ذکر کی محتاط غیر محتاط مطلق نئی اورقیت ذکر گئی حنا پو وسلم مقام نویجا اور آپ کے ذکر دل واد کے راغلے گا یا تو دے وہ جناچی ماں جو فارک نشر یوسو نا کے نا کے آپ ہم آدھائی دیو ساحب ہدایت کرکئی ادارے تخریج سے ری سائرن مین کلین سائن آندن کے نو دستا میں تخریج کرے امدادی القامل کر کے ذریعے جی کرکئی دار گزارے پتنی ادرم روابط صاحب ہدایت کرکئی حوالہ مانے او تم نل فما او حالاتا فٹک اخربانی بھی رات ہو گئی جدے محل پہلا کل دو راضی اصلی طورم ابن ماجہ ذکر کے بارے دا غرابات ذکر کریں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من اصابهو قون اور اروز اروز چاتو ورسی تھے یا پھوڑے کے دل یا ٹوٹی دیوینو فداب شریف ولی گردی نماز پڑھنے والے او اور دستوی کے صبح مری ابن اعلی صلی اللہ علیہ بی دیناوی نے کم زینہ چیں قتار ابن نبی توہہ شروع کی شروع ان اعلی اسرات تو پھر خراب نہیں کڑے اودالی درین اگروت دے مالتم بخاری ذکر کرے او حاکم مسندم ذکر کے ہو ابو دعود مسندم پشپ گیشتما سبھا کے ذکر کرے ہو مکمت کے راغڑے پھر سرات و سلام پہ ہو گزوں کیوں گز وے کا تبصرے ابو دعود کے راغ رہے ہو پر ہمارا جلم من ہو دم رو میرے دینا دشرو دام ساری بلوان فرقا مزافی واپ کے خبردار دے اوگے تقریر کرے وسر حجت پر تقریر سرا سرام کی دے دے مالات یا چڑے ہو کل کرے دہات دے قابل نے سزا مقابل کابل در ون سوس ہو گئی کرشوں آ میں خطابی شاہ فرم سخت خطاب عد گی سی لال پدیم عجیب دی دے ویل جہام خاد بدن نوزی تلویس بدن تلویس جامے رازی بیر بتانچار دل تہارتان کی تنویزام بدل نا دغ امراضی بن دا بے امراجیب کا اور پیداسی بھی لیکن پاکست کی بے سستی کی تنویس راجیت بدل دغاسر تم رکھتے مارا تو نا وہ قابل سے رہا ہوا تو نقد مان کی رک ذکر شوق وہ کابل کی طرح متروادی صاحب چاہیے اس چکرا وجیرا پدیز نہ روانہ تھا تربیت سے بدل میں لا کر رہے تھے اور ذکر کری تو ان میدار نے ابھی طرح ان اب درزا ان رسول اللہ خاں کی جدا فرفار سبیت نے داخیر مسب نہ دے سبب آخر مناسب نے دا فیر فار سبیت تھا مسبب نہ دے سبب بانے حاضرانا سبق تو رہوار کے ذکر میں دار طلحا دون ذکر دب نائی مامی ترمی مان تھا بھا وابن بطلاس صحد ابن درهم قال ابي صح بيان المساله والقدر وغير واحد من اهل المناصب النبي صلى الله عليه وسلم غير من التابعين الاظمن القي والرع اذا قيل قمنا او الرعافنا فوز من كده وهو قوله سبحانه سر بينك احمد الرسول وقال بعض اهل العلم ليس في القي والرعاف هذون هذا قال مالك والشافعي من شي من وقت جب وہ حسین مہرم حاضر ذکر کرے دے حسین مہرم دا حادث پہ جہید وہ حادث و حسین اسیند الباد و قد اور وا ماضر حادثی کثیر تو آخاف ہی امردی خطاخی کی, کی فتح کی نا بیان خطائی و خال آئیشی آئی ان خالد المیدان عہب دردہ حاصل نے ذکر کی مین کی کم دا خالد درمیان کی ماںزائی دے نہ کمک کے ذکر صنعت کیے دم خطی وقان آج میدان دی کی غلطی کی